الحمد لله الذي نزل الفرقان وخلق الإنسان وعلمه البيان وصلاته والسلام على سيد الإنس والجان Oh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 الرحمن آمنت بالله اصطدق الله فعلى مولانا العظيم واصطدق رسوله النبي الكريم اللہ ہوں تو آلہ علیکاب یا حبیب اللہ سامعین دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس جماعت المبارک کا موضوع اس جماعت المبارک کے خطبے کا موضوع کتابت قرآن کا مسئلہ دوستوں نے دیبندیوں کا کوئی ڈاکٹر تارک مسعود ہے اس کا ایک کلپ سنایا اس کلب پر ادھر ادھر سے اس ڈاکٹر کے ہم مسلسل ہم مذہب لوگوں سے دوسروں سے تنقید جڑا اور فتوی بازی کا سلسلہ جو شروع ہوا دوستوں نے وہ بھی مجھے کچھ سنایا اس کے ہم مسلک لوگوں میں سے کسی نے اس کی مخالفت کی کسی نے اس کی موفقت کی کسی نے اس کو گستاخ کہا کسی نے خوش کہا اس کے مخالفین نے بھی اسی طرح کا عمل کیا جب میں نے یہ سب کچھ جو کچھ سنا وہ سن لیا تو مجھے سب پر تعجب آیا جو خود ڈاکٹر تارک مرسود ہے اس کی نااہلی اس کی بے لیاقتی اس کی جہالت پھر اس کی جرت اور گستاخی دیکھی پھر جو اس کا رد کرنے والے ہیں وہ بھی علم کے اندر اس کے بھائی لگتے ہیں زیادہ تر اس کے خلاف بولنے والے ڈاکٹر وہ خود بھی ڈاکٹر ہے بولنے والے بھی ڈاکٹر ہیں اس کا بولنا دوسرے ڈاکٹروں کا بولنا پھر اس بولنے میں جو کچھ غلطیاں جہالتیں گستاخیاں اور جرتیں ہوئی ہیں وہ ڈاکٹروں سے بعید نہیں ہیں وہ ڈاکٹروں, ڈاکٹر کہتے اسی کو ہیں جو ایسے کام کرے عالم تو وہ ہے نہیں ظاہر بات ہے آپ علیہ صلی نے کسی مقام پر ڈاکٹروں کی تعریف نہیں فرمائی حضور نے یہ نہیں فرمایا ادا کاطیر وارافت کہ دکتور لوگ جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں حضور نے فرمایا اللہ ماں ابارا تھا تو اور اگر کوئی کہے ہماری مجبوری ہے دوسری زبان کا لفظ تھا تو ہم نے اس کو معرب کر لیا عربی بنا لیا ڈاکٹر سے پختور بنا لیا اس بے وقوف جاہل سے ہم کہیں گے تجھے مجبوری محسوس ہوئی تو ان کے لفظ کو اپنا عربی بنا لیا تو تمہارے لفظ کو انہوں نے اپنی زبان میں کیوں نہیں ڈھالا عالم کہنے سے کون سی موت آ رہی تھی تو ان کا اپنے لوگوں کو دکھتور کہنا عالم نہ کہنا یہ واضح فرق بتا رہا ہے یہ اس فرق کو نہیں سمجھے گا مگر وہی وہ جو انگریزوں کا الو ہے انگریزوں کا الو دونوں کو ایک سمجھے گا سمجھ نہیں آ رہا. تو وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے میں نے جب یہ سنا تو محسوس کیا کہ یہ بچارے کیڑے اپنی حد سے نکل کر اچھلنا کودنا کرتے ہیں اس وجہ سے یہ حالات بنتے ہیں ان بھڑوں کو اتنا تمیز نہیں کہ جس مسئلے پر کلام کر رہے ہو یہ مسئلہ کس فن کا ہے وہ جانتے کیوں نہیں کہ پورے پاکستان میں یہ مسئلہ کتابت قرآن کا جس فن کا مسالہ ہے اس مسالے کا ایک استاد بھی نہیں بیٹھا پورے پاکستان میں یہ فن ختم ہو گیا یہ صرف اور صرف عرب کے بعض علاقوں میں ہے ادھر تو کوئی شور نہیں ادھر تو زیادہ سے زیادہ قراءات جانتے ہیں یہ جس سات قراءتیں جانتا ہے کاری یہ دس کراتوں کا قاری ہے یہ سات شواز قراءت بھی جانتا ہے قراءت شازہ کرع تک محدود رہتے ہیں جو کتابت قرآن ہے اس کا کرات سے تعلق نہیں ہے یہ قرآ کے اوپر ایک زائد فن ہے جس کو کہتے ہیں فن رس فن مرسوم یہ دو نام ہے فن رس فن مرسوم علم رسم علم مرسوم اس علم اور فن میں پوری پوری مستقل کتابیں ہیں سب سے قدیم کتاب اس فن میں جو ہے وہ امام ابو آمر دانی محدس مغربی کی ہے جس کا نام ہے المقنع فی رسم میں مسوٹ فل و یہ چار سو چوالیس میں ان کی وفات شریف ہے چار سو چوالیس ہجری میں تھوڑا سا کلام المصاحف میں بھی ملتا ہے لیکن وہ مکمل فن کی حیثیت سے نہیں ہے کتاب کے اندر بطور فصل ہے المصاحف ابن ابھی دابو لیکن مستقل تصنیف اس فن پر امام ابو عامر دانیر رضی اللہ ہوتا اعلی ان مغربی کی المقن اس کے بعد اس فن پر عنوان الدلیل ممرسو میں خط تنظیل ہے امام العباس احمد بن بننا مراکشی کی. یہ ساتویں اور آٹھویں صدی پانے والے شخص پھر اس پر بعد میں کتابیں عام ہوگی لیکن افسوس ہے تمہارے اس آجم کے علاقے میں یہ فن ختم ہو گیا اس کا استاد نہیں بیٹھا کوئی شیخ نہیں فن رسم اور فن مرسوم کو سمجھنے والا پڑھنے والا پڑھانے والا اسی وجہ سے جب وہ پڑھے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں اس فن کو تو جس نے ابتدا کی اس نے جخ ماری ڈاکٹر تارک تارک مسعد تو بڑوا کیوں پنگے لے رہا ہے ادھر لیکن ان کو پنگے لینے کا شوق ہوتا ہے کیوں شوق ہوتا ہے بھائی ہمارا نام دو چار انگلش کے لفظ بولیں گے تو اگلے سمجھیں گے یہ روحانی طور پر انگریز سے خیریت یافتہ لہذا اس کے قریب امید جو نہوست اور لانت کا حصہ اس نے لیا ہے تھوڑا بھی ہمیں بھی مل جائے گا یہ شوق ہوتا ہے ابھی اس کے رد کرنے والے وہ اٹھ پڑے سمجھتے نہیں تھے یہ کیا چیز ہے انہوں نے بنگے لینے شروع کر دیا بعض تو ایسے علمی چنا سمجھو علمی چنا قد کے لحاظ سے چنا اور علم کے لحاظ سے بھی چنا اس نے بھی اپنے باپ کو بدنام کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا لیا کہ اس میدان میں کود پڑا اور جناب اس نے بھی ریکارڈنگ چڑھا دی نسف نہ سے یاد یہ کافی شافیہ میں لکھا ہوا فلاں جاہل پڑھتے ہی نہیں یہ وہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ ایک لفظ کا مسئلہ نہیں ہے ایک کلمے کا مسئلہ نہیں ہے جو تارک مسحد بیان کا وہ تو تمسیلن اس نے ذکر کیا ہے لنس کو اصل تو یہ پورا ایک فن ہے مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اس فن کے متعلق یعنی فن رسم علم رسم کیا چیز ہے اس کی تھوڑی حقیقت بیان کرتا ہوں یہ کیا چیز آئی کون سے علم کو کہتے ہیں سونا مقدمہ بنے خلدون جو کہ علوم اور فنون کے تعارف کروانے کا ضامن ہے اس کا صحیح ترین جو نسخہ ہے تین جلدوں والا تیسری جن جن نو سو چوتھی سفید پہ ہے وربی فا فن کت ور اضیفا الا فن کت فن رس میں وهي اوضاع حروف القران في المصحف ورسوم الخطيه لان فيه حروفا كثيره وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخط زیادل یا فی بے دن و زیادتی الفی لو وا فی جزا وال فل علیفات مواضع دون دوراک وما رسم سے من ہے منت ممدودی ہے مربوط على شکل للہ وغیرہ دار خلاصا ہے امام میں ابن خلدون لکھتے ہیں میں ان کو امام کہوں گا اگرچہ بعض ہمارے اقابر نے ان کے متعلق الزام تراشی کی ہے میں اس الزام تراشی کا قائل نہیں ہوں کیونکہ احمد اللہ تعالی میں کسی کی لکھی ہوئی بات کے پیچھے نہیں چلتا میں خود تحقیق کرتا ہوں پھر مانتا ہوں میں نے ان کے متعلق تحقیق کی ہے یہ ہمارے اہل سنت کے امام ہیں ابن خل تو ابن خلدون جو ہے نا وہ فرماتے ہیں فن کرا جو ہے اس کے ساتھ ایک فن رسم کا اضافہ کیا جاتا ہے علماء کے پاس اب وہ فن رسم کیا چیز ہے علم رسم کیا چیز ہے جو قرآن مجید ہے توجہ بھائی کیا کہہ رہا ہوں پران مجید ہے اس کے حروف کو کس طرح لکھنا ہے اس کو کہتے ہیں فن رسم کیوں بھائی اس کی ضرورت فن کتابت جو ہے خطاطی جو ہے اس سے زائد اس کو فن بنانے کی ضرورت کیوں ماسوس جب لکھنا سکھا دیا تم نے بچوں کو تو حرف کو لکھنا آ گیا اب قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں کلمات جو ہیں جو حروف ہیں ان کے لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو الگ بتانے کی کیا ضرورت جس کی وجہ سے پورا فن تمہارے مشائف نے علماء نے تمہارے اسلاف نے بنا دیا بھائی جو قرآن حکیم کا رسم ہے نا یعنی حروف لکھنے کا جو طریقہ ہے توجہ عام جو لکھنے کا طریقہ ہے نا عام عرب والوں کا اس سے وہ تھوڑا مختلف ہے اب اب اگلا قانون ایک بتاؤں گا اس سے جو بات بعد میں ہوگی وہ سمجھ آ جائے گی قانون یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے منطوق اور ملفوظ معاف کرنا میں آپ کو ظاہری طور پر مخاطب بنا رہا ہوں لیکن حقیقت میں آپ میرے مخاطب نہیں ہیں کیونکہ آپ کی سطح سے یہ اونچی باتیں ہیں لیکن میں جن کو سنانا چاہتا ہوں ان کی درگت ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ اور ان احمقوں سے میں کہوں گا ارے احمقو سکولی بے وقوف ہو ایسے مسائل میں گھسنے کی کبھی نہ سوچا کرو ورنہ تمہیں سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملے گا تم چاہتے ہو شہرت شہرت تو ہو جائے گی لیکن شہرت ذلت ہو جائے گی. مشہور تو شیطان بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن ذلت کے ساتھ ہے یا عزت کے ساتھ ہے لانت ہے ایسی شہرت پر جو ذلت کے ساتھ ہے. کتنے بے وقوف ہیں لیں یہ لوگ بڑھوے چار دن ٹان ٹا ٹر ٹر پڑھتے ہیں سکول کی دو چار سال لگاتے ہیں مدرسوں میں بس آپ امام زمانہ بن کر ممبر پر بیٹھ گئے اور جو منہ سے آیا بکنا شروع کر دیا دیکھنے نہیں کیا وہ بڑھوے تمہیں پتہ نہیں ہے اس ممبر پر بیٹھنے کے لیے کیا کچھ چاہیے ہوئے او عجیب لطیفہ ہے ایک شخص اس کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عربی کو سمجھنے کے لیے تین سو تیرہ علوم پر مہارت ہونی چاہیے اچھا تو تو تین فنون میں بھی مہارت نہیں رکھتا تو تو کیوں کلام کر رہا ہے دعویٰ دعوا رائے تین سو تیرہ علوم میں ہو پھر عربی میں کلام کرے عربی کو سمجھ سکتا ہے تو کبھی نا تجھے تو دو تھی دو کیا ایک بھی ایک فن بھی پورا نہیں آتا میں شرطیہ کہتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی پھر کیوں کلام کر رہے ہو خود ہی تو کہہ رہے سمجھ نہیں آ رہی لے متقول مالا تو فالون کہ بول رہا مفتا نہیں لگ <سزت> ایسے ہے نا اب بات سمجھنا مولانا یہ قانون ہے ایک ہوتا ہے منتو ملفوظ جس کو کہتے ہیں سادے لفظوں میں سب کو سمجھانے کے لیے ایک ہوتے ہیں الفاظ جو منہ سے نکلتے ہیں اور ایک ہوتا ہے مکتوب مولانا مکتوب یعنی لکھے ہوئے نقش نقوش بھی ان کو کہہ دیتے ہیں خطوط بھی کہہ دیتے ہیں تو جو لکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں ایک یہ ہو گئے ہمیشہ مانا اور اصل کلام دل میں ہوتا ہے خدا پاک نے زبان پر جو الفاظ پیدا کرنے ہوتے ہیں یہ دل میں چھپے ہوئے کلام کی نشانی اور علامت دال جس کو اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ نشانی اور علامت ہے بولے ہوئے کی تو لکھا ہوا علامت بن گیا منہ سے نکلے الفاظ کی منہ سے نکلے الفاظ علامت بن گئے دل میں پڑی ہوئی بات کی اب اور یہ بات سمجھنا بھائیوں مولانا قانون یہ ہے کہ جو لکھے جا رہے ہیں حروف وہ بولے جانے والے یعنی ملفوظ کے بالکل مطابق ہوں یہ قانون ہے یہ اصل ہے یہ ضابطہ ہے اصل کہ جو مکتوب ہے وہ ملفوظ اور منطوق کے بالکل مطابق ہوں <ambiente> نہ زیادہ نہ کم میں مثال مم. دے رہا ہوں بات سمجھ میں سمج <تصفح> لفظ ہے اے دن, دن حمزہ, حمزہ, حمزہ, حمزہ, حمزہ دن بولتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے حمزہ, حمزہ, حمزہ, حمزہ یا زال دا بولو اے دن تو بولنے میں جب تین حرف آ رہے ہیں حمزہ یا دال تو لکھنے میں بھی تین ہونے چاہیے حمزہ لکھو یا لکھو دال لکھو سمجھ نہیں آ رہی بات کی بولو اب لفظ ہے عالمین رب العالمین اب جب لفظ بول رہے ہو عالمین کتنے حرف ہیں بتا سکو گے آئی لام میم یا نون کتنے ہیں اب لکھنے میں بھی چھ ہونے چاہیے کیونکہ بولنے میں بھی چھ آ رہے ہیں لیکن KidCP, Reform, 시간, یہ اصول یہ ضابطہ یہ کلیا یہ قانون فات، فات، فات، فات کہ جس طرح لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح لکھنا چاہیے ]无いたします. یہ ضابطہ جو ہے نا یہ قانون جو ہے قرآن حتیم خصوصا ایک قرآن مجید جس کو حضرت سیدنا عثمان غمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور پاک میں لکھوایا تھا اس کو بولا جاتا تھا امام کیا بولا جاتا تھا امام نہیں لفظ بولتے ال امام الامام امام المصحف ال اس کو کہا جاتا تھا وہ چند نسخے لکھوا ہے صحابۂ کے کی جماعت سے اور چند علاقوں میں چار یا چھ چند علاقوں میں بھیج دیے کوفہ میں بسرہ میں شام میں مصر میں اور ایک اپنے پاس رکھ لیا مدینہ طیبہ میں سمجھ ہے اس کو وہ ماں کے ہاں اور ان پرانے مسلمانوں کے ہاں کیا کہا جاتا تھا اس پرانے پاک کو امام کیا کہا جاتا تھا المام کیوں والی امام کہا جاتا تھا جس طرح امام کے پیچھے چلا جاتا ہے بھئی تمہارے پاس جتنے قرآن مجید ہوں وہ اس کے پیچھے چلنے والے تھے باقی لے کر سب نسخوں کو آپ نے شہید کروا دیا یہ نسخہ پھیلا دیا سمجھ آ رہی اب یہ جو نسخہ تھا نا قرآن مجید کا جو حضرت عثمان غنی نے لکھوایا تھا جس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں مصحف کہتے ہیں قرآن پاک کو. مصحف عثمانی جس کو کہتے ہیں مولانا اس کے اندر جو یہ قانون بتایا کیا قانون بتایا جس طرح بولا جائے اسی طرح لکھا جائے نہ کمی نہ زیادتی کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے یہ قانون اور واقعہ قانون ایسے لیکن اس مصحف میں اور اب بھی تمہارے قرآن مجید کے بعض مقامات پر یہ قانون نہیں ہے اس قانون کے ساتھ مطابقت نہیں ہے کہیں تو جو بولا جا رہا ہے اس سے کم لکھا ہوا ہے بولنے میں چھ حرف ہیں لکھنے میں پانچ ہیں اور کہیں بولنے میں تین ہیں لکھنے میں چار ہیں تو قانون جو عرب کا تھا لکھنے کا کتابت کا پرانے مجید کے بعض مقامات پر قانون کے ساتھ مطابقت نہ ہوئی نہیں ہے اور یہ پکا مسئلہ ہے اس میں کوئی لنصف ام بن نہ یا کو لے کر اور اپنے صرف سے اس کا جواب دینا چاہے تو اس کو کہو بے وقوف میں ڈگ کدھر گھسنا چاہتا ہے تیری دوڑ یہ صرف کے فن تک بڑوا رسم یہ فن کتابت یہ اور ہے فن رسم اور ہے تجھے دونوں فنوں کے اختلاف کا پتہ نہیں ہے جامع دروس ہو فلان ہو اکبری ہو یہ فن کتابت ہے یہ فن رسم نہیں ہے میں نے کہا آپ کو فن راسم کی مستقل کتابیں ہیں اور افسوس ہے کہ عجب میں اس کے پڑھنے پڑھانے والے نہیں رہے سمجھ آؤ اب بھائیو دیکھو حض میں نے مثال دی پڑھو رب العالمین بولو عالمین کتنے حرف ہیں چھ بولو بولو لیکن آپ دیکھیں گے اپنے قرآن مجید کی تو یہاں عین کے آگے عالف نہیں کھڑی زبر ہوتی ہے یہ کھڑی زبر تم نے ڈالی ہے بعد میں ڈالی شکل جب بنائے گی نا شکل اس کو کہتے ہیں عربی میں شکل یہ حجاج بن یوسف کے دور میں ہوا جس طرح سب لوگ جانتے ہیں پہلے نقطے نہیں تھے پہلے شکل نہیں تھی شکل کا مطلب ہے زیراں زبراں یہ زیر زبریں پہلے نہیں تھی تو یہ عالمی اوپر کھڑی زبر اس نے اس وقت حضرت عثمان کے دور میں صحابہ کرام نے جو لکھا وہ الف کے بغیر تھا اور اس کی زندہ دلیل آپ کے پاس کہ الف آگے نہیں ہے نہیں ہے نا تو اس کا مطلب تو صاف نکلا کہ بولنے میں چھ حرف ہیں لکھنے میں کتنے ہیں تو ایک کم ہو گیا وہ قانون ٹوٹ گیا اس قانون کی مخالفت ہو گئی سمجھ نہیں آ رہی بات کی دوسرا لفظ مثال دی آپ کو بے ای دن کیا مثال دی ای دن میں کتنا عرف ہے رسم عثمانی میں پتہ کیا تھا مولنا اب اس میں تو لکھنا ہے تو قانون کے مطابق تو چاہیے ایلف یا دال لیکن ادھر کیا ہے دو یا کتنے یا اب تمہارے قرآن باغ میں بعض نسخوں میں کس طرح لکھا ہے ایک یا نیچے نکتا ڈنڈا ڈنڈا اور نیچے نکتا آگے پھر ڈنڈا لیکن نیچے نکتا نہیں لیکن اس نسخہ اب بھی رسمیں میرے پاس ہے مصحف عثمانی ہے میرے پاس امام جس کو کہتے تھے سات قراتیں دس قراتوں والے نسخے بھی ہیں لکھا ہوا ہے یہاں یہ ہر فی فلانی کراط میں یہ ہر فی فلانی کراط میں اب اے دن دو یا چاہیے ایک تھی تو کتنا ڈال دی بولو دو یا تو زیادہ ہو گیا اب قانون کے مخالف ہو ہوگی قانون کی مخالفت گئی اب یہ مسالہ بھائی اور قانون تو لکھنے کا یہ ہے کہ جیسے بولو ویسے لکھو جتنے بولو اتنے لکھو لیکن یہ تو عجیب بات ہے کہیں کم زیادہ کہیں کم تو یہ قانون کی تو مخالفت ہے تو ان اصلاف نے صحابہ کر نے اتنے بڑے لوگ اوپر سید الانبیاء جن کے نگران بیٹھے اور سید الانبیاء پر خدا نگران بیٹھے تو اتنے بڑے لوگ جو ہیں ان سے یہ مخالفت کیسے ہو گئی اب میں ان بھڑوں کو جنہوں نے چھلانگ لگا دی یہ ٹریکٹری ڈک جنہوں نے چھلانگ لگا دی ان بدبختوں کو میں سم بتاتا ہوں یہ کتنا مسئلہ مشکل ہے جس میں تم کود پڑے تمہیں شرم نہ آئی اپنی شہرت کے ساتھ لانت اور ذلت لینے کے لیے تم کود پڑھے کوئی کوئی ابتدا کر بیٹھا بکواس کی اور کچھ اس کے رد کرنے کے لیے نکلے میں سب خبیصوں کو کہتا ہوں دیکھو تو صحیح کیا ہے یہ, یہ کتاب ہے میرے پاس عبد الفرید فی شرح قواعد تجوید یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ماتن لکھا قواعد تجوید پھر اس پر شرح خود لکھی عبد الفرید اس کے اندر جو شیخ عبد کو لکھ رہے ہیں وہ میں سناتا ہوں تو اس مسئلے کی جو ہے وہ اہمیت اور بلکہ اس مسئلے کے مشکل ترین ہونے کو جو ہے نا وہ آپ سمجھ جائیں گے ان کی عبارت ان کے چند جملوں سے اور پھر آپ اندازہ لگانا کہ جنہوں نے اس میں سلانگ لگائی انہوں نے کیا حاصل کیا یہ دیکھو شیخ عبدالحق الحق محدس دہلوی جیسا بندہ لکھ رہا ہے فاصل فلم مکبور ول کے بیان میں فرماتے ہیں یہ ایک مشہور جملہ ہے خطان لا یقاسان خط العروض و خط القرآن دو لکھنے کے طریقے ایسے ہیں کہ ان کو دلیل اور قیاس نہیں بنایا جا سکتا ایک عروض کا فن کا لکھنے کا طریقہ اور دوسرا قرآن کے فن کے لکھنے کا طریقہ اب مولانا ہیں والا سلفیز علیک رسم المصاحف العثمانیہ چلتے چلتے فرماتے ہیں کدبا کا رسم فی حل مساخ فی بعض مواد اللہ فیا سے ختل عرب ماں اختلافی یسی رئی تکر رفی سمانی صحابت و ممباد وال کا انو فقت بسنا فی زال في ذلك شاہ فلم يأت احد بما یشفل علی فرماتے ہیں جو عرب والوں کا لکھنے کا قانون ہے جو بتایا میں نے پہلے جو مصاحف عثمانیہ تھے ان کے اندر جس طرح لکھا گیا وہ لکھا ہوا ہے خلاف اس کے فرمایا اس یہ کیا سبب تھا کیوں خلاف لکھا گیا فرمایا ہم نے اپنے مشائف اور استازوں سے اس مسئلے پر بحث کی لیکن کسی استاد نے تسلی بخش جواب نہیں دیا شیخ عبد اللہ سے دل بھی فرماتے ہیں ہمارے کسی استاد کی برکر سے صحیح, بات ہیں صحیح باتیں صحیح باتیں, صحیح باتیں بارتے بارتے وہ ہمارے حصے میں انتظار کر رہی ہوتی کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا آپ فرماتے ہیں بھائی سبب ہم نے پوچھا استاذوں سے کہ ہضور ایسا کیوں ہوا کہیں الفاظ بالکل قانون کے مطابق ہیں اور کہیں قانون کے خلاف لکھے ہوئے پرانے پاک میں یہ کیا وجہ ہے فرمایا فلم یادم یشف الشائف ہمارے عبد شیخ عبدالحق محدث دلوی کے استادوں کی بات کر رہا ہوں آج کے نتو خیرہ کیا کرے گا یا تو فرماتے ہیں ہم نے اپنے مشائل سے باتیں کی بحثیں کی لیکن کسی استاد نے بیمار کو شفا دینے والی کوئی بات نہیں کی کیا مطلب تسلی اور اطمینان نہیں فیما ذلك۔ یا تو اللہ رسول کی طرف سے کوئی نس کا دعوی کیا جائے کہ ادھر سے ارشاد اور حکم ہی ایسا ہوا کہ اس کو ایسے لکھنا ہے اس کو ایسے لکھنا ہے اس کو ویسے لکھنا ہے یہ ثابت ہی نہیں اور وہ خوب غزال کا مینل کیا تھے اتفاق مینگائی وہ دینا یا یہ کہا جائے کہ جو کاتب تھے قرآن کو لکھنے والے ان سے اتفاقن ایسا ہو گیا کہ ہاتھ جیسے انسان ہے غلط ہو جاتا ہے ارادے میں کچھ ہوتا ہے ہاتھ سے زبان سے کچھ نکل جاتا ہے یہ انسانی عوارض ہیں حوارض انسانی انسان کی عظمت اور کمال کے خلاف نہیں ہوتے لیکن وہ فرماتے ہیں وہ واحد یہ واحد بات ہے اور جہلن قوانین رسم الخط یا یہ کہا جائے کہ ان کو جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کے قوانین جو ہیں وہ نہیں جانتے تھے اس وجہ سے ایسا ہوا ہوا یہ پہلے سے بھی تر بات ہے یہ ممکن کیسے کہو گے کہ ایسے بڑے لوگ جو صحابہ بھائی تھے ان وہ قوانین نہیں جانتے تھے یہ تر بات ہے فرمایا یہ نہیں مان سکتے اور علم میں بے یا جان بوجھ کر ایسا کیا علم سب کچھ تھا وج تو پھر کوئی وجہ بیان ہونی چاہیے کیا حکمت تھی وقت یوز کاروبج ہو تجب بزیر فکا بخلا فل اصل کما سن شیرو مواد فی اثناء البیان ولیکننہو لا یفیدو تخصیص بعد المواضع باختیار الاصل وبعدہا برتکاب مع معکون الکلمت الواحدہ وسیحت الانکس فرماتے ہیں ہم جو کچھ بیان کیا علماء نے وہ آگے ہم بیان کریں گے لیکن پھر بھی اس سے کوئی تسلی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ایک ہی لفظ ہے ایک مقام پر کچھ کسی طرح لکھا ہوا دوسرے مقام پر کسی طرح لکھا ہوا تو کیا آپ سمجھے جس فن میں شیخ عبد حق محدے سے دہلوی اور ان کے اساتذہ مشائق پریشان بیٹھے ہیں ایک ڈاکٹر مسٹر کرچو دیکھو نا میں اس کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے اس کے بولنے سے <سجم> مسٹر کرچو ہے اور مسٹر کرچو تو شرم نہیں آئی اس نے تو گستاخی کی ہے اس نے واقعات گستاخی کی ہے اس نے لفظ جو بولے ہیں نا اس مسئلے میں بحث کرتا اور بات ہے دیکھو میں بھی کر رہا ہوں مشائق کر رہے ہیں ان کا لکھا ہوا سنا رہا ہوں لیکن اس نے یہ جو بکواس کی ہے نا کہ صحابہ اکرام کو حضور بولا لکھو لکھو لکھو اور وہ جو کچھ لکھ دیتے تھے حضور کیونکہ امید انپڑ تھے انپڑھ تھے وہ تو کچھ نہیں جانتے تھے تو حضور تصحیح نہ کر سکتے اچھا یہ یورپ میں بیٹھا تھا پکی بات ہے یورپ کے دورے پہ ہے تو اس کو یہ دورہ جو ہے پڑھنا ضروری تھا اس کو گستاخی اور کفر کا دورہ کہتے ہیں کیونکہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی کافر ملک سے واپس آئے گا مسلمان تو مسلمان واپس آئے گا لیکن جورم ملکوں کا دورہ کر کے واپس آئے گا تو کافر ہو کر آئے گا یہ علامہ نے کہا آپ کو معلوم ہے مجھے تو نام یاد ہے ننکانہ میں میرا ختاب ہوا تھا بہت مدت پرانی بات ہے ننکانہ میں تو وہاں ایک سکول ہے اس سکول کا پرنسپل تھا عبد المجید مجھے نام یاد آیا میرا ختاب سننے کے بعد کہنے لگا حضرت میں نے ایم اے کیا ہے بہاول پور یونیورسٹی سے اور بہاول پور یونیورسٹی کا جو ہمارا استاد ہے اس نے یورپ سے پی ایچ ڈی کی ہے اس نے ہمیں کلاس میں یہ بتایا تھا کہ میں نے وہاں پر یہ کی ہے یورپ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری کسی کو نہیں ملتی جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہ لگائے یہ کانوں سونی بات کر رہا ہوں میں پچھلے دنوں گیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ابھی ہے وہ عبدل مجید بہت پرانی بات ہے اب سمجھ گئی تو یہ کنجرا ایکسپریس کمینا جو ہے وہ ادھر گیا ویسے تو گستاخی بزرگوں کی طرف سے وراثت میں تھی اور پھر پیسے کے لالچ میں اللہ اکبر یہ میں بعد میں لوٹوں گا اس مسئلے کی طرف کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں تو اس کا کیا مانا بڑوے اندھے کتے کمینے نے تمہیں شرم نہیں آ عجیب بات ہے مولانا ایک ہے منظور منگل وہ دیوبندیوں کا حافظ الحدیث اور بہت بڑا شیخ شمار ہوتا ہے اس نے اس مسئلے پر اس کے خلاف کلام کیا شارک مسعود کے خلاف کا اس نے کلام کیا تو اس نے کہا کراط متباترا کتبات میں نے کہا جاہل تجھے ایسے شیخ بشیک بنا رکھا ہے انہوں نے تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے یہ مسئلہ کراعت کا نہیں ہے کراط متبراعت متباترا ہیں کتابت ہاں؟ متباترا کا قول کسی نے نہیں کیا اسی وجہ سے اختلاف ہے اگر کتابت متواتر ہوتی تو تم خود سمجھدار ہواتے خراط کی طرح کتابت اور رسم متواتر ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا میں ابھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اس میں کتنا اختلاف یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کتنا دقیق باریک لطیف مشکل اور پھر ایسے لوگ اس میں کلام کریں میری بات نہیں سن اب میرے بھائی میں چاہتا تو یہ تھا اس موضوع کے ساتھ کچھ افادات فوائد شامل کرتا لیکن اس سے موضوع لمبا ہو جائے گا ایک بات صرف یہاں پر فائدے کے طور پر بتاتا ہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے ان کے اسمائے گرامین علماء میں لکھے ہیں سیرت نگاروں نے لکھے ہیں توجہ ہے حضور کے چار خلیفے یہ چاروں کا طب واحد سید معاویہ حضرت عبان بن سعید حضرت خالد بن ولید حضرت عبی بن قب حضرت زید بن ثابت حضرت ثابت بن قیس ارقم بن عبی حنظلہ بن ربی وغیرہ یہ کاتبین واحد لیکن یہاں پر جو ایک لطیفہ ہے نا جن لوگوں نے بنو میاں کی مخالفت کا, کا اٹھایا ہوا ہے ان کی ناک کاٹنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ میں اور تمہارے سیرت کی کتابوں میں یہ مسلا اور فن رسم والوں کے ہاں یہ مسئلہ صنعت کے ساتھ ثابت ہے مکے والوں نے یہ لکھنا کتابت یہ سیکھا تھا حرب بن امیہ بن عبد شمس سے مکے والوں کا لکھنے میں استاد ہرب بن امیہ ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو بن امیہ خاندان کے بڑوں میں آتا ہے مدینے والوں نے سیکھا تھا یہودیوں سے مکے والوں نے سیکھا تھا ہرب بن امیہ بن عبد شمس سے یہ شم, شم, شم, شم, شم. سمجھو بنو میا کو ایک تاریخی اعزاز حاصل ہے عجیب بات مولانا عجیب بات حرب بن امیہ نے سیکھا تھا عبداللہ بن جدعان سے عبداللہ بن جدعان نے سیکھا تھا اہل امبار سے اہل امبار نے سیکھا تھا یمن کے علاقے کندا قبیلے کے ایک شخص سے کنندا والے نے سیکھا تھا خلجان بن موہم سے اور خلجان بن موہم حضرت حود علیہ السلام نبی کے کاتب تھے وہی لکھتے تھے آسان جو ملنے والی کتاب ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں ورنہ تو ابو آمردانی نانی المکنے میں اپنی سند کے ساتھ اور یہ مناحل العرفان فی علوم القرآن شیخ محمد عبد العظیم زرکانی ان کی کتاب ہے چھپی ہوئی دارال کو تو کی ہے اور سفر نمبر دو سو ایک, دو ایک سے میں سنا رہا ہوں سمجھ آ گئی اب میرے بھائیو اس فائدے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ یار یہ جو قرآن مجید کا رسم ہے جس کو رسم وہ عثمانی کہتے ہیں قرآن مجید کا ایک مخصوص طریقہ لکھنے کا ہو گیا کہیں جو قانون ہے کتابت اور لکھنے کا کہیں اس کی مخالفت آ گئی کہیں موافقت آ گئی یہ طریقہ جو ہے یہ صحابہ کرم نے رسول اکرم سے لیا تھا تو مولانا آپ سمجھیں گے اس کو کہیں گے توقیفی حضور سے لیا تھا حضور ایسا لکھواتے تھے یا یہ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے اتفاق کر کے اس طرح لکھا یہ مسئلہ اختلافی ہے جمہور یعنی زیادہ علماء ماں اما کرام کا مذہب یہ ہے کہ یہ توقیفی ہے اور اسی طرح رکھنا ضروری ہے ادھر ادھر نہیں کر سکتے جس طرح چل رہا ہے چل رہا ہے کہیں کمی آ گئی ہے تو کمی رہنے دو کہیں حرف زیادہ ہو گیا جیسے اے دن والی مثال دی تو چلنے دو یہ جو کتاب ہے نا المقنع اس کے اندر مناہل العرفان انوان الدلیل وغیرہ اس کے اندر جو ہے نا ایسے حروف کا مولانا اس کیا گیا یا پہلے کہتبو انہوں نے کی تو ابو آمر دانی کو کچھ کلمات سامنے آئے انہوں نے جمع کر دیا انمانو دلیل والوں کو اس سے زیادہ نظر آئے انہوں نے لکھ دیا پھر اسی طرح بعد والے بار سورت بھائی یہ جمہور حضرات خصوصاً تمہارے چار امام وہ کہتے ہیں بھائی اسی طرح ہی رکھنا ہے اسی طرح چلانا ہے جس طرح پرانے لکھے آ رہے ہیں اور بہت بڑا عقیدے کا امام ہے امام ابو بکر باقلانی دیکھو جن لوگوں نے ایسی کتابیں اس فن کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی ووٹ پر پنگے لینے شروع کر دی انہوں نے یہ دیکھو یہ ہے التسبار لانے حکیم پر اسلام کے مخالفین سنادقہ ملاحدہ کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے گئے قرآن قرآن یہ وہ کتاب ہے جس نے تمام اعتراضات کے پرخچے اڑا دیے ابو بکر باقی ان کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی یہ اسلام کا پہرے دار ہے سمجھے کس <سلام> صدی کے ہیں <سلام> چوتھی صدی <سلام> چوتھی صدی امام بخاری وغیرہ اس دور کے ساتھ ساتھ کے ہیں قریب قریب کے ہیں انہوں نے یہ فرمایا بھائی قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہیں آیا کہ یہ لفظ اس طرح لکھنا ہے اور اسی طرح لکھنا پھر فرض ہے اور اس کے خلاف نہیں لکھ سکتے چاہے قانون کے مطابق خطوں کتابت کا جو قانون ہے عام جو ابھی بتایا جس طرح بولنا ہے اسی طرح لکھنا ہے نہ کمی نہ زیادتی نہ تبدیلی نہ کچھ انہوں نے فرمایا یہ کہیں نہیں آیا قرآن و سنت میں تو اس کا پابند رہنا ہے فرق ہے بس جس چیز کا مسلمانوں کو پابند رہنا ہے اب بات سمجھ نہ جس چیز کا مسلمانوں کو پابند رہنا ہے وہ ہے قراءت تلفظ وہ جس طرح رسول اکرم نے دیا ہے پڑھنا سامنے اسی طرح ہے اللہ رہا مسئلہ لکھنے کا تو لکھنے میں صحابہ کم نے اگر کہیں لفظ میں کمی بیشی کی لکھنے میں ہے وہ تلفل میں نہیں بولنے میں نہیں کراتے متباترا اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں وہ رسول اکرم سے چلی ہیں بولتے ہو کہ نہیں وہ رسول اکرم سے چلی ہیں پڑھنا اسی طرح ہے بات تو لکھنے کی ہو رہی ہے تو لکھنے میں فرمایا اگر ایک دن دو یا کی بجائے ایک یا کے ساتھ لکھ دیتے ہو تو فرمایا یہ کوئی عرض نہیں یہ امام باقی لانی نے ساری بات کی ہے اس کا بھی سفا بتا دیتا ہوں یہ ممّا كذب في هذه واقع. واقع. ایک فاصل باندھی ہے واقع. واقع. اس کے اندر یہ ساری بحث چلائی ہے امام نے مولانا ولی نسل کتاب نہیں رسم القرآن و خطہ مخصوص محدود ولا أجمعت عليه الأمة ولا دلت عليه مقاييس الشرعية بل السنة قد دلت على جواز قتبه بأي رسم سهل وصنح للكاتب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه وإثباته على ما بيناه ولا يأخذ أحدا بخط محدود ورسم محصول ولا يسأل عن ذلك ولا يحفظ عنه في حرف واحد ولأجل ذلك اختلفت خطوط المصحف وكان منهم من يتب الكلمة على مطابقة مخرج ومنهم من يهضف أو يزيد مما يعلم أنه أولى بالقياس بمطابقته وسياقه ومخرجه غير أنه يستجيد ذلك لعلمه بأنه استلاح وأنه لا يخفى عليهم ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية والخط الأول وان يجعل, أن يجعل اللام على سورة الكاف وأن يعوجل ألفات وأن يكتب عيدا على غير هذه الوجوه وساغى أن يكتب الكاتب المسلمين خط وجا قدیم زیادہ بل ہجائے وتوت الحدا و جادہ بینک انہوں نے فرمایا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کر سکتے اچھا مناحل العرفان والے نے جو کا جو مذہب لکھا وقت کی قلت کے پیش نظر حوالہ دے رہا ہوں جو بات کر رہا ہوں اس کے مطابق اگر حوالہ نہ ہو تو پھر میں جرمدار بنوں گا وقت کی قلت کے پیش نظر بات کو سمیٹ رہا ہوں انہوں نے جمہور کے مطابق جمہور کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے خوف صوفی فقیر اللہ والے اور ان پڑھ امید بالکل امی تھے اس پر اتفاق ہے مصر کے تھے شیخ عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالی یہ, یہ ان کے ملفوظات ان،, ان کے مرید معتقد خاص امام سجل ماسی مالکی رضی اللہ تعالی انہوں نے جمع کیے ہیں العبریز کتاب ہے اس کے اندر اس ان پڑھ بابے سے اس بڑے بڑے علماء مشائق محدثین آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے اور وہ ان پڑھ بابا ان کو ایسے جواب دیتا تھا کہ وہ خود حیران ہو جاتے تھے کہ یار یہ ہم بابے کی باتیں جو ہیں نا <تصفح> فلا امام کے پاس ہم نے پایا فلا امام کے پاس پایا عجیب بات ہے انپڑھ ہے اور بات جو کرتا ہے وہ کسی نہ کسی امام کے مطابق کرتا ہے یہ کہتے ہیں یہ بھی ہم نے تلاش کیا شکر خدا کا ہم حوالہ مل گیا یہ دار وقر یہ دار و دار چھپی ہوئی ہے علی بری چورانوے صفائی مولانا یہاں سے پوری باس یہ تقریباً دو برقے لے گئے ان سے پوچھا گیا حضور جو قرآن مجید کے اندر جس طرح مسافر عثمانی ہے جو قرآن مجید کا جو رسم طریقہ ہے لکھنے کا اس کے اندر جو کہیں تبدیلی آ گئی لکھنے میں تو اسی طرح رکھنا چاہیے یا کیا آپ نے فرمایا یہ جس طرح کے سات فراتیں خدا کا راز ہے اسی طرح اس کو رکھنا یہ بھی خدا کا راز ہے یہ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے رکھو اسی طرح نہ چلاؤ ادھر ادھر نہ کرو یہ دو مذہب تو آپ کو سمجھ آ گئے ایک ہو گیا توقیفی خیر توقیفی والا وہ توقیفی والے کون ہیں جمور اور غیر توقیفی والے ایک تو ہو گئے بڑے امام باقیلانی اور دوسرے ہیں اب یہ تیسرا مذہب نکلنے لگا ہے امام سلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام رضی اللہ تعالی مصر کے انہوں نے فرمایا ہمیں یہ صحیح لگتا ہے کہ جو قرآن مجید کا رسم پرانا چلا آ رہا ہے لکھنے والا وہ نسخے کئی محفوظ رکھنے اور علماء کو بتانا علماء کو منتقل کرنا یہ ضروری ہے لیکن عوام کے لیے آسانی اور ان کی ان کو تشویش سے بچانے کے لیے پریشانی سے بچانے کے لیے جو قانون ہے لکھنے کا اس کے مطابق اگر لکھ دیا جائے تو حرج نہیں بہتر یہ ہے اور کئی حضرات نے اس کو پسند کیا ہے یہ تین قول ہو گئے آپ کے سامنے سمجھ نہیں آ رہا تو اس کا تو صاف یہ مطلب نکلا کہ ہے یہ لنزام لنسفام کی بات نہیں ہے یہ قرآن مجید میں بے شبہ مقامات ہیں میں پیش نہیں کر سکتا سارے جس نے دیکھ لیں میں نے کتابوں کے حوالے دے دی دیکھ سارے المکنے میں سارے الفارے الفاظ لکھے ہوئے لیکن یہاں پر جو بات جس پر تمبی ضروری ہے سمجھ آ رہی تمبی جس پر ضروری ہے یہ بات ثابت ہو گئی مولانا کہ کتابت قرآن جو ہے اس کے اندر مخالفت قواعد کی یہ موجود ہے اور پکی پک یقینی بات تمام علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے ہاں اختلاف تو اس میں ہے کہ یہ توقیفی ہے یا نہیں ہے تو وہ اختلاف ہی خود بتا رہا ہے کہ اصل مسئلے پر اجماع اور اتفاق ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس کو بولتے ہیں اجماع مرکب کون سا اجماع کہتے ہیں یہ اجماع مرکب ہے اب چلتا ہوں تھوڑی دیر آپ کی توجہ یہ حضور جس طرح اس بڑوے نے کہا اپنے بڑوں کے پاس بیٹھ کر حضور امید تھے انپڑھ تھے اللہ اکبر شیخ ابد العزیز دبا جس طرح doctors. امی, امی ہونے کا مانا انہوں نے کیا اللہ پاک کے فضل و کرم سے ناچیز اپنے خطابات میں امی ہونے کا وہی مانا کرتا رہا ہے مینگل کہہ رہا ہے امی کا مانا تو قرآن میں ہے اخراجہ کو مین بسوناتے کو آگے کیا ہے لا لا تعلمون وہ کہتا ہے امی کا تو یہ مانا ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہے تو کچھ بھی نہیں جانتا جب پیدا ہوا کچھ بھی نہیں جانتا وہ کم بخش بتا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت کچھ نہ جانے اسی معنی میں تو رسول اکرم کو لے رہا ہے تو بتا رسول اکرم نے پیدا ہوتے ہوئے سجدہ فرمایا اور انگلی اوپر کو اٹھائی یہ توحید کی شہادت جو حضور نے دی یہ بغیر علم کے کیسے تھی بت وہی بات ہے تعریف کرو تو گستاخ بنتے ہو اور اگر تعریف اللہ پاک معاف کرے اور مذمت کرو تو پڑے وہ تو گستاخ آئی ہے تمہاری تو تعریف ہی کیسی ہے جی میں کم وقت تو تمہیں شرم نہیں آتی دنیا کائنات میں متبادر کس ہیں کہ غوث پاک میران ان کی اما جی محترما سے پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کا چاند چڑھ گیا کہ نہیں انہوں نے فرمایا میرے بیٹے کو دیکھو یا آج اس نے دودھ نہیں پیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چاند طلوع ہو چکا ہے شرم نہیں آتی کیسی بات کر رہے تمہیں یہ قاعدہ نظر نہیں آیا معامن عامر اللہ وقت خرشان الباس کیا بڑھا تم نے جیسے تم اور ویسے تمہیں انگلیاں دینے والے پھنے خام بن کر ممبر پر بیٹھ جاتے ہو اور حال تمہارا یہ ہے ٹھیک <می> ہے عام ہے لیکن <می> عام ہے تو عوام کے لیے آم تم قواز کی بات کرو اور سید ہے تو لمبے آدمی امی کا انہوں نے کیا بتایا شیخ عبد الحق محدود شیخ عبد العزیزی اللہ تعالقوں سے زمانے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ حضور ان پڑھ ہیں کسی سے لکھنا پڑھنا حضور نے نہیں سیکھا سیکھا ہے تو خدا سے آپ نے کسی سے نہیں سیکھا سوائے خدا کے یہ مانا ہے آپ کے امی ہونے کا تو ادھر دیکھو بہت اچھی اللہ اکبر کیا کیا عجیب باتیں وہ لمبا کرتے آپ اللہ سنا توجہ میرا آج کی حدیثوں میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں میرا کی رات گیا جنت پہ یہ بات لکھی دیکھی یہ بات لکھی دیکھی یہ بات لکھی دیکھی اگر آپ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے تو میرا آج کی رات کہاں سے کیسے پڑھتے رہے اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے آپ ہوئے ایک ہے نہ پڑھنا نہ لکھنا ایک ہے لکھنا پڑھنا نہ جاننا وہ بھڑوے زمین آسمان کا فرق ہے اس میں حضور لکھتے پڑھتے نہیں تھے لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے اسی وجہ سے مولانا لکھنا پڑھنا جانتے تھے لکھتے نہیں تھے کرے کس سے جانتے تھے خدا سے جانتے تھے ادھر دیکھو آپ امی ہیں آپ کیا ہے امی بندہ دنیا اور آخرت کے علوم و فنون جو ہیں ان میں کلام کر سکتے کہاں دے گئے امی خدا نہ پڑھائے خدا نہ علم عطا کرے اور امی ہو اور پھر ایسے مسائل میں کلام کرے بتاؤ تو صحیح اگر ایسے مسائل میں کلام حضور سید عالم کا وہ موجود ہے اور امی ہونے میں فرق نہیں لاتا تو معلوم ہوا لکھنا پڑھنا علم رکھنا یہ حضور کے امی ہونے میں فرق نہیں لاتا یہ کتنے بھڑوے ہیں یاد رکھنا میری بات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا مسئلہ ہو وہاں دوسرے ان پڑھوں کی مثال دینا کفر ہے صحابہ امی, آمی امی امی رسولہ بولوے بولوے بولوے صحابہ امی تھے بعث امی جین رسولا بولو صحابہ امی تھے لیکن صحابہ کے امی ہونے کی مثال حضور کے ساتھ نہیں دے سکتے اللہ نے ان کو جو سکھایا او بلکہ بعض روایات میں آتا ہے منائے عرفان وغیرہ میں نے دشک میں حضرت معاویہ کو حضور نے فرمایا تو بسم اللہ کی با کو لمبا کر المیم میم نیم کو گول کر کے رکھ حضرت معاویہ کو حروف لکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو جانتے نہیں ہیں طریقہ بتا رہے ہیں جانتے نہیں ہیں اور اگر کوئی کہہ رہا ہے وائرس صحیح ہے تو بھئی یہ فضائل ہے فضائل میں مقبول ہوتی ہوں اور یہ ذہن میں رکھو ہمارے علماء بڑے بڑے عظیم محد سلتے امام ابو ذر ابو ذر حروی یہ بخاری کے راوی ہے پتا ہوگا بخاری کے راوی ہیں محد ہیں ابو ذر حروی ابو ولید باجی مالکی بڑے بڑے حضرات قاضی یاد مالکی روحل المانی والے نے تو پوری بحث چھیڑی ہے انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روکنے لکھنے سے منع کیا ہوا تھا کہ کہیں یہ لوگ عرب والے یہ شک نہ کریں تمہاری نبوت میں کہ انہوں, یہ خود کیونکہ پڑھا لکھا, لکھتا, لکھتا ہے یہ لہذا کسی کی کتاب لکھ کر آیا ہے یہ قرآن کسی سے لے کر آیا ہے لکھ کر لکھ کر شک کریں گے انہوں نے کہا جب آپ علیہ السلّہ السلام کی نبوت اور رسالت کے موجزات شواہد دلائل براہین ہر طرف پختہ ہو گئے سب ذہنوں میں بیٹھ گیا یہ سچا رسول ہے تو پھر آپ کیونکہ وہ اصل مکلت تھی روکنے کی نبوت میں شک پیدا ہوگا جب نبوت میں شک پیدا ہونے کے خطرے ختم ہو گئے تو پھر آپ علیہ صلی السلام نے لکھا ہے ابو ذر روی اور ابو الولید بازی وغیرہ رحمہ اللہ اور امرانی نے اس پر پوری بات کی ہے اور یہ بات پھر کہ آپ کے سامنے لفظ غلط لکھا جا رہا ہے اور حضور کو صحیح کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے لاخ لنت ہے تیرے گستاخ ہونے پر مولانا جو مسئلہ ہے کتابت کا رس عثمانی کا رسم مصحف کا وہ میں نے بتا دیا اس میں کوئی کچھ بڑے بڑے علماء کلام کر رہے ہیں لیکن یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسیح کا شعور نہیں تھا تسیح کا علم نہیں تھا وہ جو مرضی لکھ لیتے تیرے اللہ لانت ہے تیرے بھاؤکنے پر کتے تمہیں شرم نہیں آتی اس سے بڑی گرستاخی کیا ہوگی حضور کو تسیح کا پتا نہیں بڑوا یہ سارے زمانے کے زبانوں کو انہوں نے تو صحیح کیا تو میرے بھائیو یہ ہے وہ مسئلہ کتابت قرآن کا جس میں میں نے سے مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے جو اس کے خلاف ٹر ٹر کر رہے ہیں وہ جہل ہیں رہاج حضور کی گستاخی تو وہ اس کے اس لفظ میں ہے کہ حضور کے سامنے لکھتے رہتے تھے اور آپ کو کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ امید تھے یہ گستاخی ہے اور اس سے قرآن مجید کا یہ دشمن ثابت ہوتا ہے اس بڑوے نے وہاں بیٹھ کر اپنے بڑوں کی جھولی میں یہ بکواسیں اس وجہ سے کی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک پیدا ہو جائے قرآن مجید ہو ہو ہو ہو نہیں وہ ہمارا تو رسول ہی ہے اس کو کوئی خبر ہی نہیں تھی یار کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے پتہ نہیں صاحب نے کیا کر دیا یہ کتا یہ بھڑوا وہ میں نے دیکھا اس کی در مسجد ہے کراچی میں تو اس میں چتر چل رہا ہے ایک جماعت کو باہر سے آیا آپس میں ایک دوسرے کو چھتر مارنے مسجد میں کوئی ڈنڈے مار رہا ہے کوئی چھتر مار رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہونا چاہیے ایسی خدمت ہونی چاہیے سمجھ نہیں آ رہی تو بھائیو یہ میں تو آپ کو یہی نصیحت کروں گا ایسے بڑے لوگوں کی باتوں یہ نیٹ سے سننا تمہارے لیے حرام ہے نیٹ کے خلاف جو ہم بولتے ہیں اسی وجہ سے بولتے ہیں یہ آج بھی میرے مصیبت گلے میں یہ ادھر ادھر پڑتی ہے نا یہ نیٹ والی یہ درویش ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں جی وہ لوگ سنتے نہیں ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں اس سے ایسا کرو گے تو لوگ سنیں گے دور تک بات پھیلے گی اور تو بس مجبور ہو کر پھر اجازت دے دیتا ہوں باہر حال بے اللہ دلہ مسئلے کی جو حقیقت تھی وہ آپ کو سمجھا دی دو باتیں رہ گئیں ایک تو یہ میں نے کہا کہ یہ کتابت متواتر نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ علیہ السلام اسلام سے متواتر نہیں ہے نہ روایتاً نہ توقیفن یعنی یہ حضور سے متواتر نہیں صحابہ رام سے آگے متباتر آئی دوسری بات یہ ہے کہ اس فرق میں کیا حکمتیں ہی ہیں فرق تو نظر آ رہا ہے کچھ حضرات نے حکمتیں بیان کی ہیں منال العرفان میں وہ موجود ہیں بیان کرنے والے حکمتوں کو پرانے قدیم حضرات ہیں لیکن ان حکمتوں کا ہم نے جائزہ لیا ہے تو وہ قریب قریب بنتی ہیں لیکن قطعی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا اسی وجہ سے ابن خلدون رحمہ اللہ نے یہ حکمتوں والی بات جو ہے اس کو رد کیا انہوں نے بارسورت قرآن مجید کی تحریر کتابت جو ہے رسم جو ہے اس میں فرق بولنے سے بولنے سے اور لکھنے سے جو فرق ہے وہ سب ظاہر ہے بعض مقامات پر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے شیخ عبد الحق کا آپ نے سنا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ توقف کر کے چلے گئے لیکن اس سے قرآن مجید میں یہ نہ سمجھنا غلطی ہے اس کی وجہ اس کو غلط کہنا جو ہے یہ بھی خود دلیل کا محتاج ہے کیوں دلیل کا محتاج ہے جب حضرات حکمت والے بھی ہیں مثلاً انہوں نے کہا بے ای دن دو یا کے ساتھ کیوں لکھا ہوا ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جس طرح کے قانون مائم مائم ہے مشہور کثرت المبانی تد ال کثرت المعانی تو وہ کہتے ہیں حرف جو ہے یا ایک یا زائد, یا زائد جو, جو لکھی زائد ہوئی ہے دوسری, دوسری پہلی نہیں دوسری, دوسری جو یا زیادہ لکھی گئی ہے یہ اس معنی پر تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ سے اعلیٰ نے جس قدرت کے ساتھ آسمان کو بنایا وہ قدرت بہت بے مثال اور عظیم قدرت ہے تو اس قدرت کی عظمت پر دلالت کے لیے یا کوئی رائد کیا تو جب حکمت والوں نے حکمت میں بیان کر دی اور خصوصاً جبکہ تمہارے ایما اربا جو ہیں وہ اس کے توقیفی ہونا کا بھی کال کر رہے ہیں تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ یہ غلط ہے یہ لہٰذا توقف خاموشی اچھی چیز ہے اس موقع پر لیکن اس سے قرآن پاک میں کوئی فرق اس وجہ سے نہیں آتا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ تو ایک دیش ہے ادھر جس طرح کا مرضی لکھا پڑھنا تو آئے دن ہے تو قرآن کی کراط جو ہے وہ متواتر ہے قرآن کی کراط میں فرق نہیں آ رہا اگر کوئی بندہ قرآن کی خراط کو غلط سمجھ کافر ہے ہاں یہ کہے قرآن پاک کا یہ لفظ جو ہے وہ عام عربی جو طریقہ ہے لکھنے کا یہ اس کے مطابق نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے اس میں کوئی عرض نہیں لیکن اس سے آگے زبان درازی صحابہ گرام کو جاہل تھے فلان بدل یہ غصہ ہے پھر اس سے آگے بڑھ جانا اور کہنا رسول اکرم کو تصحیح کا پتہ ہے یہ کفر ہے یہ پکا کوفر گرسا کی یہاں اس موقع پر یہ حرف پہ آخر جو ہے نا یہ ضروری تھا تم بھی آخر اللہ